قرشن علش القرم ہمجوف اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا یعنی رغبت دلائی تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا تفصیل خزائن العرفان میں ہے یہاں بڑے خوف سے مراد یا تو قتل و غارت کافلے لٹنا یا مسافروں کا مارا جانا ہے یا جزام کہ انہیں کبھی جزام نہ ہوگا یا یہ مراد ہے کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے امان عطا فرمائی صدق اللہ